صحمۃ الحمۃ محمد صحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہینشہ شکر و البۃ اللہ باقی تمام عرصہ برادر خانہ سامین صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف سکن البادشاہ میں سے درس نمبر ایک سو ستر اور اس وقت ہمارے سلسلہ دس اوراد میں سے تو اوراد اشرہ کا درس نمبر انیس تو اس طرح آج کے دس ایک سو ستر ابل انیس کے سرب میں آج کا دس اولوں کو پیش کر رہا ہوں اور شرح میں سے آیا شہید اللہ اور اس سے متعلق دعا کے بعد یہ قرآن مبارک آئے تھے یہ آیت سرح عالمان کی آیت نمبر چھبیس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود ایک دعا سکھاتے ہیں اپنی عظمت سکھاتے ہیں اپنے کیورائی سکھاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود بہتر جانتے ہیں وہ کیسے ذاتیں تو اپنے پیارے نبی سے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ مالک الملک طوطل ملک منتشا و تنج الملک ممن تشاع و توز منتش و تو ذلت بید کل ان نگ اعلی کلِ شہ ان یہاں تک جو ہے آگے دوسرا یا چل رہا ہے فی الحال اسی مبارک آیت کے نمبر چھبیس ہے فلحال عمران جو کہ اس مبارک دعا کا اولاد عشرے کا حصہ ہے اس مبارک دعا کے مختلف کلمات کی یہ دعا کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے پیارے نبی کو سکھایا اور پیارے نبی کے ذریعے سے امت کو سکھایا ہاں جی اس میں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے ہر شے پر اس کے قدرت کے تسلط ہاں جی اور جو وہ جوشاں ہیں وہی ہوگا اس کی مشیت چاٹ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہاں جی تو اس کی طرف اس میں آیات موجود تھے تو سب سے پہلے پیارے نبی سے حکم کرتے میرا حبیب کل کل یعنی عربی زبان میں سے جگہ کہا کرو آپ یہ اللہ تعالیٰ کو ان مقدس آیات کے ذریعے سے ان حکمت اور معنی سے برے ہوئے کلمات مقدس آیات کے ذریعے سے ان دعائیہ آیات کے ذریعے سے اللہ کو پکارو میرا بھی کل کہہ دو اللہ میں اللّہ مالک الملک اے اللہ جو کہ مالک ملک ہے کہہ دو اے اللہ اے مالک الملک اے اللہ اس الملک اس کی دوسری صفات ہے کل قید علامہ اللہ مالکھ الملک ہاں جی مالک الملک جو ہے مالکھ الملک ملک یم دونوں کا مادہ ملکن ملکن ملکن اس کے مزدار اس معنی مالک ہونا ہے جی مالک یملیک ملکن ملکن ملکن, ملکن،, ملکن،, ملکن،, ملکن، تینوں ہوتی ہیں اس کا معنیٰ ہے قبضے میں لینا کام سنبھالنا مالک بننا حاصل کرنا اقتصاب کرنا قبضہ کرنا قبضہ جمانا غلبہ یا تسلط رہنا کس چیز پر کنٹرول رہنا قابو میں رکھنا آقا ہونا یہ سب جو ہے ملکہ یم مالک کے مشتقات کے جو ہے اس کے فعل اور مستر کے معنی ہیں تو اسی سے جو ہے ملک مالک کا معنیٰ کیا ہے مالک کا معنی جو ہے اسمحال ہے اس ملا کا یہ ملکو شفال کا شوا ہے اس کے معنی کام سنبھالنے والا قبضے میں لینے والا قابو و قبضے میں رکھنے والا غلبہ و تسلط رکھنے والا یہ مختلف معنی کیا ہے تو ملک کا معنی کیا ہے مالک الملک ملک کا معنی حکومت فرمان روائی اقتدار اعلی تسلط غلبہ حکمرانی اقتدار حاکمیت بادشاہی بادشاہی بادشاہت شاہی اقتدار حاکمیت یہ سب جو ہیں اس کائنات کے کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کی اتھارٹی ملک کے معنی یہ ہو گیا ملک یعنی حکومت اور روائی حکومت چلانے کی اتھارٹی جس کا حکم چلتا ہے اقتدار اعلیٰ کسی بھی ملک کے سب سے اعلیٰ عہدہ جس کے نیچے باقی سب پورا نظام چلتا ہے اس ملک کے صدر وزیر اعظم بادشاہ ہیں جی حاکم اقتدار اعلیٰ جس کو حاصل ہے جس کو پورا پورا تسلط ہے جو چاہے کر سکے جو حکمرانی اقتدار حاکمیت بادشاہ بادشاہت یہ سب جو ہیں کسی کی پوری تسلط کنٹرول نظام چلانے کے معنی میں تو اللہ تعالیٰ فرمات میں حبیب آپ کا ہو علام اللہ اے اللہ تو ماہ ملک ہے مالک ملک یعنی کیا ہے اب منع یہ ہوا کہ تو جو ہے تمام با... بادشاہتوں کا یعنی تمام اقتدار اعلیٰ کا مالک سنبھالنے والا قبضے میں لینے والا قبضے میں رہنے والا غلبہ و تصر رہنے والا تو ہے اے اللہ تو مالک ملک ہے تمام اقتدار جو اس کائنات میں اس قادر میں جتنے بھی بادشاہ ہیں جتنے بھی حکمران ہیں جتنے بھی وزیر ہیں ہاں چیف ہیں چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے مثلا اس طرح کسی بھی فوجی جو اعلیٰ افسر ہے سب سے والا چیف آف آرمی اسٹاف مثلاً اس طرح کے کسی ملک کے سب سے آخری عہدے جو ہے یعنی ہاں اس کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی میں مال کے مہینے ان تمام عہدوں کا خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو خواب بڑے سے بڑا عہدہ ہو مول کے من اقتدار اعلیٰ منہ کہنے ان تمام عہدوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان تمام عہدوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں تو مالک کلمٹ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تمام عہدوں کا تمام جس کو جو عہدہ دینا چاہیں وہی ذات ہے جو دے سکتے ہیں چونکہ مالی حقیقی تمام عہدوں کا وہی ذات ہے مال تمام عہدوں کا تمام موقع کے کسی بھی ملک کو سنبھالنے کے جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے چھوٹے سے چھوٹا عہدے ان سب کا مالک جس کو جو عہدہ دینا چاہیں جس سے جو عہدہ چھیننا چاہے اس تمام عہدوں کا ان تمام اقتدار کا ہاں جی؟ اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ کے ذات ہے ان سب پر قدرت تسلط اعادہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے یہ مانا جائے مالکن بہت عظیم کائنات کے پوری نظام کا مالک جس کو جو نظام دینا چاہے نہ دینا چاہیں دینا چاہے دے دی دیں دی چھننا چاہے چھن لیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ کے ذات ہے اللہ خود اپنے حبیب سے کہہ لے میرا حبیب مجھے اس نام سے وقار ہو کہ اللہ تو مالک الملک ہے اس پوری نظام کائنات کے اندر اس کائنات کے جو بھی نظام ہے ان سب کا ظاہری باتیں مالک اے اللہ تو ہی مالک ہے اس لیے جب چونکہ وہ ملک کا مالک ہے اقتدار کا مالک وہ اللہ کے ذات ہے اقتدار اس کے قبضے قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے جس کو چاہے روک ہے اس لیے آگے فرماتے ہیں تو تل ملکہ اے اللہ تو بادشاہت اے اقتدار ہے ہاں نی اقتدار اے اللہ یہ سب تو عطا کرتا ہے تو تھی عطا سے کچھ دینا لانا عطا کرنا کہ بر تو تل تو بادشاہت تو اقتدار حکمرانی عطا کرتا ہے منت شا جس کو چاہے شاہ یا شاشین مشیت عربی زبان میں ارادہ کرنا چاہنے کے معنی تو جس کو چاہے ہاں جی مشیت بھی اسی سے مشیت اللہ, اللہ کے ارادہ اللہ کی چاہت تو تو جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے حکمرانی عطا کر دیتا ہے ہاں جی کنٹرول اس کے قابو میں قبضے میں دے دیتا ہے جم اس کو نظام اس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے وطن جو تو جس کو چاہے ملک مقتدار دے دیتا ہے وطن جو نزائین جو کہ معنی زائل کرنا برخاست کرنا کسی کو عہدے سے ہٹانا ہاں جی کپڑے اتارنے والے لکھے یعنی حکومت اس سے اتار دیتے ہیں جسم سے, سے کپڑے اتار دیتے ہیں حکومت سے اس کو خالی کرتے ہیں، بے کر دیتے ہیں. ہاں جی اکھاڑ پھینکنا چھیننا نکالنا یہ سب معنی ہے تو تنظل ملک کا تو ان بادشاہت کو اقتدار کو چھین لیتا ہے ہاں جی اقتدار کو زائل کر دیتا ہے اقتدار سے برخاست کر دیتا ہے ہاں جی اس اقتدار سے اس کو نکال باہل کر دیتا ہے ممنت شاعر جس کو چاہے تو اللہ تو عظیم قدرت کے مالک ہیں جس کو چاہے اقتدار دے دیتا ہے جس سے چاہے اقتدار چھین لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی اپنے آپ خود بھی یوں کہاؤ عظیم کلمات کو اور اپنے امت کو بھی سکھاؤ جس اللہ کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو جس اللہ کو تم لوگ مانتے ہو وہ اس عظیم پاور اور قدرت کا مالک ہے سزیم ملک و ملکوت کا مالک ہے کائنات کے ظاہر و باطن کے ہر شے کا وہی مالک ہے. للہ ملک سماوات والا تمام آزمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اسی اللہ کے دست قدرت میں ہے اس لیے فرمایا بادشاہت کا مالک بھی میں ہوں میرا بھی واقعہ تو اللہ تو بادشاہت کا مالک بھی اقتدار کا مالک ہے جس کو چاہے اقتدار حکومت حاکمی عطا کر دے تنجرمل کا بادشاہت اقتدار حکومت چھین لیتا ہے یعنی اس سے بے دخل کر دیتا ہے امی منتشا جس کو چاہے وہ تو منتشا توزو کے معنی جو ہے عربی زبان کے لحاظ سے یہ اززا یوزیزو ہے عربی صرف کے قانون کے مطابق پھر اس کے معنی اسی سے پھر تو عز و اعضا ہو گیا ہے اس کے معنی جو ہے رتبہ بلند کرنا تو عزو رتبہ بلند کرنا مدد کرنا مضبوط بنانا مستہم کرنا مستحکم کرنا عزت دینا ہاں جی تو چونکہ جو ہے اور اس کے معنی عزت اعزاز اور سختی کے معنی بھی لکھا ہے تو ان کا معنی کیا ہیں تو یہاں پر تو اس زبان پیشہ وا ہاں جی اور جس کو چاہے تو جس کا چاہے تو رتبہ بلند کر دیتا تو اس جس کا چاہے تو رتبہ بلند کر دیتا دنیاوی سطح بھی جس کا کہنا چاہیں کہہ سکتا ہے مانوی سطح پر بھی روحانی سطح پر جس کو ولاد کے عظیم مقامات پر جس کو نوبت دینا چاہیں بولو جس کو رسالت دینا چاہیں اس کو رسالت دے دیا جس کو امامت دینا چاہیں امامت دینے چاہ، جس کو سب دینا چاہیں اس کو سب دے دیا ہے جی جس کو بادشاہ بنانے حاکم بنانے تو رتبہ بلند کرنے والا تو اس دو تو رتبہ بلند ہے تو مدد کرتا ہے تو کسی کے نظام کو حکومت کو ہاں مضبوط بناتا ہے مستحکم کرتا ہے تو عز منتشاء جس کو چاہے عزت دے کے اس کو عزت کے تمام اسباب فراہم کر لیتے ہیں اس کے لیے وہ تضلومنت شع اور ذلیل کرتا ہے ضلع یزیل حجی تذلوث اضلع اضل یزیل ظلع و ضی اللہََََََََََََََََََََ مظلطَ ان کے معنی ظليل و حقير ہونا اضلاع ال کرنا حقیر بنانا تو تو ذلو یعنی تو ذلیل کر دیتا ہے تو حقیر بنا دیتا ہے جو ہاں یہ جی منتشا جس کو چاہے تو البتہ جو ہے یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کو چاہے اللہ جو ہے حکمت دے دیتا ہے جس کو چاہے حکومت چھن لیتا ہے جس کو چاہے عزت دے دیتا ہے جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے یہ جو تقسیم ہے یہ آندھی تقسیم نہیں ہے اللہ کی یہ دینا لینا چھیننا یہ بندوں کے اپنے اندر کی صلاحیت کے بنیاد پر ہے جو اپنے اندر جو ہے اچھے صلاحیتیں پیدا کریں گے اور اس کے لیتا کو دو کریں گے اس کو وہ اچھی چیزیں اس کا ادا کر لیتا جو اپنے اندر جو ہے حفاظتیں پیدا کریں گے جو اپنے اندر انحراف ٹیڑھا پن پیدا کریں گے جو خود کو فسق کو فجور کی طرف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو اپنی یہ امانتیں چھین لیتا ہے چونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سنبھالنا ہے اپنے بندوں کو ہاں جی ہمیشہ کے لیے مشکل میں نہیں رہنا ہے تو جب تک بندہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے اللہ اس سے کوئی حکومت نہیں سنتا ہے لیکن جب وہ ٹیڑا میڑا ہونے لگتا ہے تو پھر اللہ تھوڑی دیر محلت دے دیتا ہے اگر وہ ہاتھ سے بڑھ جائیں شین لیتا ہے جس طرح پھرون ہاتھ سے بڑھ گیا نیست تو نابود کر دیا دلیل کے دے تجل المن دلیل کر دے جس کو کیا نے خدائی دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا اس کے اس کے ناک میں ایک مچھر اللہ تعالیٰ نے ڈال کر ہاں وہ اس کے لیے اتنی اذیت ناک تکلیف دیتے تھے ایک بندے کو سر پہ کھڑا رکھنا پڑا حاکم نے یہی تجویز کیا جب بھی وہ مچھر دماغ کے اندر حرکت کریں اس کے سر پہ جو ہے ربیڑ کا موٹا چپل ماریں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آرام ہو جائے اس طرح اس کو ذلیل و خار کر کے وہ بندہ جس کو پوری ہاں ملک کا بادشاہ بنا دیا تھا اس کو اللہ کا شاکر ہونا چاہیے تھا اس نے خدا دعویٰ کیا تو اللہ نے ایسا ذلیل وخوار کر دیا شدات کو اللہ نے ذلیل خار کر دیا اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مال دولت دیا اس کو عزت دیا لیکن اس کو راست نہیں آیا خدا دعویٰ کرنے لگا کہا یہ میرے علم کی حکمت اللہ نے مجھے نہیں دیا میں پھر ذرا اپنے مال کو بچا کے دیکھا اگر میں نے نہیں دے تمہارے ہیں تو میں تم کو تمہارے مال جائیداد سمیت ہاں جی غرق کر دوں گا زمین کے اندر دن ساتھ دے دوں گا تم ذرا بچاؤ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا سپنے سے نابوت ہو گیا لہٰذا ذہنی کے لمی تاریخ ان حقیقتوں سے واضح ہے اللہ حرمات تو ضمنت شاخ و تز المنت جس کو چاہے جو جس نے خود کو ہاں جی جس عہدے کے لائق بنایا اس کو اللہ وہ عہدہ دے دیتا ہے جی بی کل خیر اللہ حرمت ہیں میرا اللہ بیع کا تیرے دس سے قدرت میں الخیر ہاں جی خیر جو ہے خیر کا معنی عربی لغات کے لغہ سے لکھا ہے خیر کا معنی جو ہے فائدہ ہاں جی بلائی نفع مال و دولت یہ سب معنی کیا ہے اور خیر مزید شر بھی ہے تمام خیر تیرے آدمی میں ہے شر کے مقابلے میں اور خیر مال کے معنی میں قرآن میں ہے ان طرح کا خیر اے مالن اور الخیار خلاف اور اشرار بھی ہے تو تو بی عدی کے الخیر کا مطلب کیا ہے یعنی اے اللہ تیرے دست قدرت میں ہاں جی تمام خیرات ہیں فائدہ نفع بلائی مال و دولت سب اے اللہ تیرے دست قدرت میں بی عدی الخیر میں یہ بی کا پہلا آنا الخیر بعد میں عنبی ادب کے لحاظ سے تقدیم ماحق و تاخیر ہوتے ہیں جال مجھول کو بعد میں آنا چاہتا ہے بی عدی کا پھر لے میں ایک معنی ہے ادبی ادب اس میں نقطہ ہو. وہ کہتے ہیں اس انحصار سمجھ میں آتا ہے یعنی خیر تمام خیرات صرف اور صرف تیرے دستے قدرت میں ہیں اللہ خود فرماتے ہیں بے خیر تو تو خود نے سکھانا خود خود کو بہتر جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں گویا کہ پیا سے یہ کہہ رہے ہیں میرا حبیب. اس بات کا اقرار کرو کہ تمام حقیقتیں تمام خیرات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں لہذا اقتدار خیرات میں سے جب سے استعمال کر اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت خیرات میں سے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں جی ملک و ملک جو ہے بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں جی اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو جو دینا ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا جس کو چاہیں دے دیں گے جس سے چھیننا چاہیں چھین لیں گے چونکہ وہ اللہ آخر فرماتے ہیں اللہ ان کا اعلیٰ کلِشین غذیر بے شک تری ذات کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے شیر جو ہے سب سے وسیع معافوں ہے اس میں حقیر سے حقیر سے چکر عظیم سے عظیم چیز سب اس کے اندر آتا ہے یہ اللہ بے شک تجھے اللہ کل شین ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے تو جو چاہیں کر سکتا ہے ہاں جی کوئی چیز تیرے ذات کے لیے تیرے قدرت کے لیے محال ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے عذین گرامی یہ عظیم دعا ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اس کی عظمت ہیں تو اللہ نے اپنے اس مبارکات کے اندر بین فرمایا لہذا ہمیں کمال خلوص ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے ان آیات کو جو دعا کی شر میں پڑھنا چاہیے اس سے اللہ کی معرفت بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہیں